اصل میں, میں سوال یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے امریکہ میں ایک سعودی عرب سے مفتی صاحب آئے اور وہ یہ فتویٰ دے گئے کہ ایسائی ہاتھ کا زبیزہ کھانا بالکل جائز ہے جو خیر ایک طرف رہا جھکے کا گوشت جو کرتے ہیں وہ یہ کھانا جائزہ جو عام مارکیٹ میں ملتا ہے اور زبیہ جو مسلمان کے ہاتھ کا ہوتا ہے وہ صرف تقویٰ کے زیادہ قریب ہے تو اس کے بعد سے ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ شروع کر دیا انہوں نے عام دکانوں سے لے کر گوشت کھانا تو میرے ایک انکل بھی اسی طرح دکانوں سے لے کر گوشت کھاتے ہیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کے گھر میں آتا ہے کہ جو زبین سب کھاتا ہے مسلمان کا خط کا تو وہ اس کو وہ غلط سوال دیتے ہیں اور اس کو وہ بڑا گوشت پکا دیتے ہیں لیکن اگر اپنے لیے گھر میں ہو تو دوسرا گوشت ہی کھاتے ہیں تو اگر ان کے گھر سے سوال میرا یہ ہے کہ ان کے گھر سے کوئی گوشت آئے ہمارے لیے جو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ زمین کے کرتے ہیں وہ پکاتے ہیں تو اگر ان کے گھر سے ہمارے لیے گوشت آئے تو اس کو کیا کیا جائے اس کو پھینک دیا جائے یا مطلب تو کیا اس کے گوشت کا کیا کیا جائے جب کہ ان کے برتنوں تو اس کے بارے میں کیا کرے؟ اسلام بھائی بہت بڑی زیادتی ہے یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اصل میں یہ سعودی عرب والے اللہ معاف کرے ہیں وہ انہیں کے پروردہ ہیں انہیں کے پالے ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھئے وہ کہتے ہیں گیارویں کا کھانا تو حرام ہے یہ جو آہ آہ یعنی ولی کہ سال صاحب کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ تو حرام ہے تو عیسائیوں کا ذبیٰ جائز اللہ عیسائی کے ہاتھ کا ذبیحا کھانا حرام ہے اور پھر ان کا ذبی کا بھی اپنا طریقہ ہے وہ چار رگے نہیں تھے پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتے ہیں رب کے نام پر ذبح نہیں کرتے وہ حضرت عیسیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر اور اللہ جلد الکریم نے مت عل میتھا بدنا غیر اللہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر اور وہ جانور جس کا جس پر وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو اگر اس مفتی نے پھنسا دیا تو بہت ہی غلط کیا اور اگر وہ مسلمان کھاتے ہیں تو بہت ہی غلط کرتے ہیں ایسے آدمی کے گھر سے کھانا آن نہیں کھانا چاہیے ان کے برتنوں میں بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے اور ایسے آدمی کے ساتھ سلام کلام بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ جو عیسائی کا ذبح اور عام کٹا ہوا گوشت دیتا ہے یہ بہت بڑی جاتی ہے قرآن و سنت کی مخالفت ہے یہ عیسائی جو ہے یہ اہل کتاب اب نہیں تصور کیے جاتے اہل کتاب کا ذریعہ جائز تھا کیونکہ وہ رب کا نام لے کر ذبح کرتے تھے اب چونکہ وہ رب کا نام لے کر ذبہ نہیں کرتے حضرت نصیر علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں لہذا اس کا کھانا حرام ہے تو منیر قریشی بھائی جناب حضرت علامہ مفتی صاحب جناب علی